میرے کو یہ لداخی لڑکیاں ہیں جو شادی کا گیت گا رہی ہیں اور دلہن کو رخصت کر رہی ہیں سادہ سی تقریب ہے سادہ سی دلہن ہے نہ زیوروں میں لدی پھندی نہ پیچھے پیچھے جہیز کے سامان کی قطار لڑکی والے تھوڑی سی رقم خرچ کر کے اس فرض سے سبکدوش ہوئے البتہ لڑکے والوں کو کچھ دینا پڑا کیوں نہ دیں آخر لڑکی کے والدین اپنی بیٹی جو دے رہے ہیں انہیں ہاں بیچارے لڑکی کے ماموں کی بری درگت بننے والی ہے لیکن اس کا قصہ تھوڑی دیر بعد آج ہم یوں کریں کہ شہر لے کے ایک نوجوان سے باتیں کریں دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے نوجوانوں کا حال پوچھیں لیکن پہلے ہم اس قدیم اور تاریخی شہر کے ایک بزرگ کے پاس چلیں بہت ضعیف ہیں نام ہے ان کا ستنجن رازو عیسائی ہیں اور تمام عمر کلیسا کی خدمت کی ہے اور شہر کے بچوں کو پڑھایا ہے پورے لداخ میں صرف دو سو عیسائی ہیں جن کے غالباً تین گرجا گھر ہیں سدی کی بات ہے جب یورپین عیسائی مشنری کشمیر سے تبت جاتے ہوئے لداخ سے گزرے تھے اور لے میں ٹھہرے تھے لداخی بادشاہوں نے نہ صرف ان کی آگت کی بلکہ انہیں تبلیغی کام کی اجازت بھی تھی۔ بالآخر سن اٹھارہ سو چھیاسی کے لگ بھگ لیہ میں موجودہ موریوین چرچ قائم ہوا ستنچن اپنی جوانی میں سرگرمی سے مشن کا کام کرتے رہے ہوں گے لہذا لداخ میں عام لوگوں کو اور ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا نہایت صاف ستھرا اور آراستہ مکان بہت خلیق اہلیہ مہمان نواز بیٹی ہر ایک یہ احساس دلا رہا تھا کہ میرا آنا ان کے لیے خوشی کا بہت بڑا سبب ہے میں نے بزرگوال سے پوچھا کہ کچھ لداخی معاشرے کے بارے میں بتائیے یہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے پہلے کے نسبت تو اب تو بالکل بدل چکا ہے پہلے زمانے میں مثلاً یہاں پر عام زمیندار جو ہے یا یہاں کے لوگ جو ہے ان کو شخصی راج کے انڈر تھا نا اس وقت تو بیکاری اور ہم لوگوں سے لیتے تھے اور بہت سارے تغلیف تھے جب سے آزادی ہو گیا تب سے بہت یہاں پر لوگوں کو ترقی بھی ہو گیا بےگار کا آپ ذکر کیا اس میں کیا ہوتا تھا او اس میں کیا بہت تکلیف اس میں سمجھو وزیر وزارت ان دنوں میں جی سی کے وزیر وزارت کہتے تھے آ, ہر گاؤں سے آ, کوئی پندرہ دن یا چودہ دن لوگوں کو یہاں پر حاضر رہنا پڑتا تھا آ, ان کی آ, خدمات کے لیے ہر ایک محکمہ کے خدمت کے لیے ہاں جی اور یہ جو آ, ہر ایک زمیندار سے جن سے نا وہ وصول کیا جاتا تھا بہت غلے کے حساب سے نقدی کے حساب سے سب کچھ اب وہ سب ختم ہو گیا اب بالکل ختم ہو گیا اب تو لوگ بہت خوشحال ہیں اس طرح تو جی لیکن اب نیا زمانہ آ رہا ہے تعلیم بہت عام ہو رہی ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن آ گیا ہے لوگ سفر کرتے ہیں یہاں بھی باہر کے لوگ باہر کے لوگ آ رہے ان ہیں ان دونوں میں صرف کتنا تھا جو یہاں پر ہے پہلے پہلے یہاں پر مڈل اسکول تھا yeah. گورمنٹ کا اور میں نے بھی بہت سال یہاں پر اسکول میں کام کیا yeah. آپ تو گھر گھر میں اسکول ہے yeah. اب تو ولیج ولیج میں مثلاً نیدر کتنا ہائی اسکول ہیں yeah. نیچے کرگل میں کتنا ہے yeah. جی بہت yeah. آپ تو تعلیم میں بھی بہت ترقی ہو گیا ہے یہ بتائیے کہ بہت چھوٹی سی دنیا سے الگ تھلگ جگہ ہے آپ کے زمانے میں لوگ اپنا فالتو وقت کیسے گزارتے تھے شاموں کو کیا کہتے تھے اچھا اچھا زیادہ تر شام کے وقت لوگ ایک اپنا وہ کچن میں رہتے تھے جی اور بیچ میں ایک آگ جلانے کا وہ جگہ ہوتا تھا اس میں یہ مینگنی بکری کی مینگنی ہے، ویسے سب کچھ وہ آ, کر کے وہاں رکھتے تھے پھر یہ گلم سر بولتا ہے نا سر کا یہ دستانہ سنانے والا انوائٹ کرتے تھے پانچ چھ گھر مل کر اور اورتے یہی تکلیف پر وہ اون کرتے تھے اسی طرح وہ رات گزر جاتے تھے اور کھانا وغیرہ بھی بہت سیدھا سادہ بہت سیدھا سادہ آج کل کی طرح یہ نہیں لوگ مل کر رہتے تھے آپس میں محبت ان دنوں میں تو بہت اچھی طرح سے بیٹھتے تھے اب ذرا زمانہ گزرنے پر ذرا لوگوں میں یا مذہب کے بارے میں یا کچھ ایسا کسی وقت وہ ہو جاتا ہے हुँ. نہیں تو ان دنوں میں سمجھے میرا تمام رشتے در تو بدھسٹ نا تو یہ بتائیے کہ شادی بیاہ میں ہاں م... ان دنوں میں وہ ہوتا تھا हुँ. لیکن ان دنوں میں مثلاً آج کل اگر کوئی بدھس لڑکی یا ہم لوگ لے یا ہمارے سے پھر ذرا شور شہر ہوتا ہے بہت हुँ. ان دونوں میں ایسا کچھ دیتا ہے بالکل اچھا جی ہاں زمانے گزرنے پر یہ سب کچھ اب آ جاتا ہے हुँ. نہیں تو ان دنوں میں سمجھو ایک طریقے سے تو ایک خاندان جیسا تھا جی ہاں اور کپڑے بھی معمولی کھانا بھی معمولی لی لیکن وہ کھانا بہت اچھا تھا جرائم ہوتے تھے چوری ڈاکہ ہاں چوری ڈاکہ کم ہوتے تھے ان हुँ. دنوں میں کم ہی ہوتے تھے hmm. مثلاً آ, کہتے ہیں یہاں پر یہ للہ پہلے وزیر وزارا جہاں چاہتا تو وہ سری نگر میں جب جاتا تو مہاراجا پرتاپ سنگھ اس سے پوچھتا تھا سنا وہاں کے لوگ کیسے ہیں hmm. تو بھیشن داس کرتا تھا آ, سرکار کیا ارس کریں اگر سونا بھی بازار میں رکھا جائے تو چوری کرنے والا نہیں ان دنوں میں ایسا تھا لیکن اب آج کل تو سمجھو خون تک بھی ہوتا ہے آنے والا زمانہ کیسا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے <laughs> اب آنے والا زمانے کے لیے میں کیا کہوں جناب سے امن کے زمانے تو اب دکھائی نہیں دیتا ہے مثلاً ان دنوں میں ہم لوگ سری میں پڑھتا تھا کچھ ایسا شور وور کچھ نہیں کچھ نہیں ہر ایک اپنا اپنا کام اگر اب میرے خیال میں کوئی امن کا زمانہ تو میرے خیال میں نہیں ہوگا بلکہ پھر ایشور جانتا ہے سچ ہے ایشور ہی جانتا ہے کیونکہ جن دنوں میں لداخ میں تھا کہیں ذرا سا اندیشہ تک نہ تھا کہ چند ہفتوں بعد یہاں سیاسی میں شروع ہو جائیں گے اور ان وادیوں کا سکھ لٹ جائے گا خیر ستن جن راجو صاحب سے ملاقات کے بعد ہم لداخ کے ایک نوجوان سے ملنے پہنچے کہ دیکھیں یہ نئی نسل آج کے معاشرے کے بارے میں کیا کہتی ہے شہر کی نمرہ بار میں ایک خوش تنومند نوجوان سے ملاقات ہوئی اسی رسمی سوال کے ساتھ کہ آپ کا نام کیا ہے کیا میرا نام سرج اور آپ کیا کرتے ہیں لیہ میں ایک سوئس ٹریول ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں تعلیم آپ کی کہاں ہوئی ہے میرا اسکولنگ تو یہاں لہ میں ہوا اس کے بعد میں نے سری نگر سے کیا تو جتنی آپ نے تعلیم پائی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے آ, جی ہاں میں سمجھتا ہوں اس کا پھل مجھے, مجھے مل رہا ہے اس دور دراز شہر کا نوجوان جو ہے وہ عام طور سے خالی وقت میں کیا کرتا ہے جی ہاں یہ یہاں کافی مشکل ہے خاص کر سردیوں میں یہاں نوجوانوں کو ٹائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ویسے گرمیوں میں تو یہاں گیمز وغیرہ کافی ہوتے ہیں مگر سمر میں ایکسیپٹ آئس ہوکی کے یہاں کوئی خاص آ, ونٹر سپورٹ نہیں ہوتا ہے تو کافی نوجوانوں کے لیے کافی دقتیں ہوتی ہیں شادی بھی آ کے بتائیے کیا ہوتا ہے لداخ میں آ, لڑکوں کو لڑکیوں کو اپنی پسند کے میچ مل جاتے ہیں یا والدین کی رضا مندی کے آگے جھکنا پڑتا ہے آ, میرے خیال سے زیادہ تر نوجوانوں کو ماں باپ کی رائے کے آگے جھکنا پڑتا ہے ابھی تک ہے یہ جی ہاں. اس کے خلاف نوجوانوں میں کوئی بغاوت ہوتی ہے کبھی بغاوت تو ہوتی رہتی ہے اب لڑکے لڑکیاں تعلیم پا رہے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں ملتے ہیں تو اس میں دشواریاں والدین کے لیے ہوتی ہوں گی جی ہاں دشواریاں ہوتی ہوں گی مگر ہمارے یہاں کا ماحول باقی جگہوں سے کافی الگ ہے جیسے یہاں لڑکیاں عام طور سے باہر گھوم سکتی ہیں کوئی ماں باپ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی تو جی جی والدین کو اپنی بیٹیوں پر پورا اعتبار ہوتا ہے جی ہاں جی کافی حد تک اچھا جی میں دشواریاں جہیز بہت زیادہ خرچہ بہت زیادہ مطالبے ایسا کچھ ہے خوش قسمتی سے ہمارے جہیز کا کوئی وہ رواج نہیں ہے حالانکہ ہمیں الٹا آآ... لڑکی والوں کو کافی کچھ دینا پڑتا ہے لڑکے ستن... والے دیتے ہیں ل... لڑکے دیتے والے جی ہاں کیونکہ والدین اپنی بیٹی دے رہے بیٹی ہیں بیٹی تو, دے اس رہے تو اس کے بدلے لڑکے نو... والے لڑکی رہا. کو کچھ زیور اور کپڑے وغیرہ کافی بنانے پڑتے ہیں اچھا. لیکن لڑکے کو کچھ نہیں ملتا ہے. اچھا اچھا یہ بتائیے کہ شادی کے بعد عام طور سے زندگی خوشگوار گزرتی ہے یا اختلافات یہ اس طرح کے عام واقعات ہوتے ہیں یا نہیں میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم بنتا جا رہا ہے پہلے ہمارے یہاں جوائن فیملی ہوتے تھے تو آج کل زیادہ تر نوجوان جوائن فیملی میں رہنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کافی بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں شادی کرنے کے بعد نوجوان لڑکا لڑکی اپنا گھر الگ بسا کر خود مختار زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو مطلب اپنی زندگی جیسے چاہیں گزرنے کا موقع ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں تو ان کی بھی دیکھ بھال ساتھ ساتھ میں ہونی چاہیے لیکن الگ رہ کے بھی وہ ساری ذمہ واری پوری کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جب نئی نسل پرانے طور طریقوں سے آزاد ہونا چاہتی ہے مگر ان سے اپنا تعلق پوری طرح توڑنا بھی نہیں چاہتی حقیقت یہ ہے کہ لداخ کی تہذیب ابھی تک اچھوتی ہے جیسی پہلے تھی ویسی آج بھی ہے اگر کچھ بدلا ہے تو اتنا کم کہ خود لداخ والوں کو اس کی خبر نہیں موسم خراب تھا وادی سے واپس ہندوستان لے جانے والا ہوائی جہاز نہیں اتر پا رہا تھا اور میں وقت گزارنے کے لیے لیہ میں مختلف لوگوں سے ملتا پھر رہا تھا سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے بیکاری کے ان دنوں میں بہت کام کی باتیں جانی لداخ میں شادی کے رسم و رواج کے متعلق کسی نے بتایا کہ سری نگر میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ لیہ میں شادی پچاس روپے میں ہو جاتی ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ خود سری نگر میں شادی پچاس ہزار روپے میں ہوتی ہے اور راجستان سے بکروں کے ریوڑ کے ریوڑ آتے ہیں جنہیں وادی کے باشندے دن ڈھلنے تک چٹ کر جاتے ہیں مگر لداخ والوں نے طے کیا ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں ہونے دیں گے وہاں مختلف مذہبوں کی انجمنوں نے ٹھانی ہے کہ لڑکیوں کو مہنگا اور بڑا جہیز دینے کی رسم نہیں چلنے دیں گے اور اگر کہیں خبر ملتی ہے کہ والدین اپنی بٹیا کو جہیز دینا چاہ رہے ہیں تو یہ لوگ فوراً دور دھوپ کر کے انہیں رکوا دیتے ہیں ہاں اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو چڑھاوے کے نام پر کچھ دیتے ہیں لڑکی جہیز نہیں لاتی وہاں شادی کی ایک دلچسپ روایت یہ ہے کہ شادی کی بات چیت لڑکی کے والدین سے نہیں اس کے ماموں سے طے کی جاتی ہے اس کے بعد جب لڑکی بہائی جاتی ہے تو والدین کے گھر سے نہیں بلکہ ماموں کے گھر سے اس میں شاید اظہار یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے لڑکی کو اٹھا کر غیر کے حوالے نہیں کیا بلکہ ماموں اسے اٹھا لایا تھا اور وہی اسے لڑکے کے سپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد شادی کی تقریب رات بھر چلتی ہے جس میں چھنگ یعنی مقامی شراب خوب چھک کر پی جاتی ہے اور لڑکی کے ماموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ پیے کہ لڑکھڑا کر چلے صبح تین چار بجے دلہن کی رخصتی کی نوبت آتی ہے اور ساتھ میں باراتی چلتے ہیں اور وہ بےچارہ ماموں بھی چلتا ہے لڑکڑاتا ہوا اور روایت یہ ہے کہ راستے میں جتنے گھر پڑتے ہیں ان گھروں والے اپنے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور نیک شگون کے لیے چھوٹا موٹا تحفہ پیش کرتے ہیں وہی لڑکی کے ماموں کو اب اس تحفے کے بدلے ماموں کو جیب سے نکال کر کچھ پیسے دینا ہوتے ہیں اس وقت مامو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہ ہو اور جیب سے نوٹ نکال کر انہیں شمار نہ کرے اور نشے کی حالت میں جو کچھ ہاتھ میں آئے وہ دے, دے اگر اتفاق سے مامو سنبھل کر اور سیدھا چل رہا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کنجوز ہے اس نے شراب کم پی ہے تاکہ پیسے دیتے ہوئے اس کے ہوش و حواس قائم ہوں اہل فاص کہتے ہیں کہ آدمی چاہے کتا ہو کسی کے چھوٹا بھائی نہ ہو لداخ میں بس یہ کہاوت اب چلنے ہی والی ہے کہ آدمی چاہے کچھ ہو کسی لڑکی کا ماموں نہ ہو اچھا صاحب آج کی بات لداخ کی شادی کے اس گیت پر ختم جو دریائے سندھ کے کنارے پودوں کی ایک آبادی میں نوجوان لڑکیاں گا رکھ تھیں اور کتنی مصروف تھیں مصروف خدا حافظ مولا چیسالے نمال مولا کا مویشالے تو لا مویشالے